بسم اللہ و رحمۃ الحمد اللہ وحمد والم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلۂ صحبین ورث وباشہ باقی تمام سامین برادر خوراً صاحب کو شموس بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو پانچ ابلک ہے ہاں جی تین تیرہ ہیں مشروع سے ابھی تک کا تین سو پانچ درس ہے درج نمبر ہے اور تیرہ جو ہے دعائیں صبحیہ درس ہے ہاں جی تو اس میں دعا صبح میں ہے پہلا پیراگراف ہمارا چل رہا ہے پہلے پیراگراف کے اندر اللہ سے کل چیزیں مانگا گیا ہے اس پہلے پیراگراف کے اندر چیزیں منگا گیا ہے اور اس گیارہ چیزوں میں اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے کر ان رحمتین اللہ کی شفقت مہربانی لطف و کرم احسان کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے مان رہے ہیں گیارہ چیزوں کو تو ان میں جو ہے آج ساتواں نمبر دعا ہے آج کے دعا میں ساتواں نمبر دس نمبر تین سو پانچ ابلی تیرہ نمبر دس میں آپ ساتواں نمبر کا دعا ہے وہ ہے وہ طرفہ و شاہدی یہ مبارک جملہ ہے طرفہ و بحا شاہدی تو اس میں بھی تین لفظ ہے اس کے عربی زبان ہے اس میں جو فساعت و بلاغت ہے کہ ہر گراہ میں کتنی ہم آہنگی ہے چونکہ اللہ کے پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا دعا ہے تو آپ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو ہے فصیح زبان عطا فرمایا ہے ہاں جی فضاعت و بلاغت کا آپ کو اللہ نے امیر بنا کے بھیجا ہے قرآن جیسی کتاب آپ کی زبان مبارک سے اللہ نے نو انسانی تک پہنچایا لہذا ان میں کتنی عبارتوں میں بھی معنی میں جتنی جی حسن و جمال ہے پاکیزگی ہے کمال ہے ہاں جی اور وہ چیزیں اللہ سے مانگا جس کا انسان کو محتاش ہے اپنی ظاہری باطنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اخرت کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا میں بھی سعادت مند رہنے کے لیے تو جو ہے دعاؤں کے اندر واقع جو لفظ کے اندر بھی بہت بڑی پختگی اور فساحت و بلاغت کی تمام شرائط اعلیٰ سطح پہ پایا جاتا ہے اس کو علوم کے جاننے والے بہتر جانتے ہیں تو یہ ساتواں نمبر دعا جو ہے وہ تحفظ و بہا غائب طرف و شاہد اس میں بھی تین لفظ ہے طرف ایک ہے بہا ایک شاہد ایک ہے ہاں جی تو اس میں بہا جو ہے طرف طرف بیا شاہدی اس کی جو ہے لغت کی جو توضی ہے لغات عربی لغات کے لحاظ سے طرف او پھیلے جو اس پھیل اس کا پھیل پھیلے رفع آ یار فاؤ رف انش ہیں اس کا مزہ رف نہیں اس کے ماضی کا پہلا سگا رفع کے وزن پر مضحے کا پہلا سگا یارفاؤ کے وزن پر ہے تو یہ طرف جو ہے اسی سے پھیل کا جو ہے ساتواں سگا ہے یعنی واحد مذکر حاضر ساتواں سگا ہے اس کا معنی ہے رف آ یا رفع اٹھانا اٹھانا اس کی یہ ضد ہے وضاع کا رکھنے کے معنی میں ایک چیز آپ نیچے رکھتے ہیں ایک چیز اوپر اٹھاتے ہیں تو رکھنا اور اٹھانا ایک چیز نیچے زمین پہ رکھنا ہے کہ زمین سے اٹھانا ایک چیز ٹیبل پہ رکھنا ہے کہ ٹیبل سے اٹھانا تو یہ دو لفظ آپ میں ضد ہے تو لہٰذا فرماتے ہیں یہ رف آ جو ہے وضع کا ضد ہے رکھنے کا ضد اٹھانا ہے تو اس کے معنی اٹھانا نمبر دو جو ہے دوسمانہ بلند کرنا نمبر تین قائم کرنا نمبر چار زائل کرنا ہٹانا ختم کرنا تو اس طرح جو ہے یہ مختلف چار معنی اور الگ الگ کریں تو کافی چار چار پانچ چھ معنی کیا ہے تو رف عرب جب بولتے ہیں رفا اللہ قضا جب بولتے ہیں تو ترقی دینے کے معنی میں کیا ہے رفع بولیں حرف ان کے ساتھ متعدد کریں تو تخفیف کرنے کے ہے رفع اے کذا بولیں تو ترقی دینا رفع انہو بولیں تو تخفیف کرنا ہلکا کرنا یہ معنی تو یہ ہمارے یہاں شیخا تو طرفہ ہو ہے تو ترف ہو جائے شیخا بہاد مذکر حاضر فی ذار معروف سے اس کے معنیٰ کیا ہے تو بلند کر دے یعنی اے اللہ تو بلند کر دے تو ترقی دے یہ معنی ہے کہ اللہ تو بلند کر دے تو ترقی دے سابق کوئی معنو لحاظ سے یہ معنی بنتا ہے بی ہاں جو آپ کو پہلے ہی بتایا یہ اس میں جو با الگ حرف ہیں اس کو عرف جار بولتے ہیں ہا ضمیر ہے وہ جو مونس کی ضمیر ایک مونس کی طرح پلتیں وہاں کی طرف تو ادھر دعا تمام اس دعا کی تمام حصوں میں جو ہے بی ہاں کی ضمیر جو ہے رحمت کی طرح پلت جو سب سے پہلا دعا پہلی دعا میں ہے پہلی سطر میں اسی دعا کی پہلی پیراگراف کی علامہ اصل کا رحمتا وہ لفظ رحمتا عربی زبان کے لفظ تے آخر من وجہ سے تو یہ جی ہاض امیر بھی معنس لا ہاض امیر بھی ہا یعنی اس کے ذریعے سے اس کے واسطے سے اس کے جو ہیں توسط سے مراد اس سے مراد وہی رحمت ہے یعنی اے اللہ تو بلند کر دے اے اللہ تو ترقی دے تو عالم منزل پہ پہنچا دے بھی ہاں اس رحمت کے برکت سے اس رحمت کے واسطے سے اس رحمت کے وسیلے سے کیا چیز بلند کر دے کس چیز کو ترقی دے دے فرماتے ہیں شاہدی آخری ایسا جو ہے شاہ اس میں یا الگ ضمیر ہے یا ضمیر بتین میری میرے کے معنی میں آتا ہے اب شاہد کے کیا معنی ہے شاہد جو ہے یہ سے گلاس میں فعل کے سگائے آش فعل شہید یہ اشاد اس کے بھی بہت سے معنی ہے اور جب بولتے ہیں شہید یش و کے معنی حاضر ہونا شریک ہونا یہ معنی کیا ہے اور شہید یش و شہوداً و شہادتاً کے معنی واقف ہونا دیکھنا گواہ بھی اسی سے شاید جو ہے حالت سے واقف ہونا دیکھنا جس نے دیکھا ہو پھر آگے بیان کرے تو اس کو شاید بولتے ہیں گواہ شہادت بھی اسی سے دیکھی ہوئی چیز کو آگے بیان کرنا ہے ہاں جی گواہ دینے کے معنی میں تو شاہد ان جو ہے یہاں عبرت میں آیا ہے شاہدی طاہ ترف و بیا شاہدی آیا ہے میرے شاہد کو تو اس میں شاہد کا معنی کہتے ہیں گواہ ایک معنی ہے دوسرا دیکھنے والا ایک معنی ہے اور, اور ان دونوں کے جمع شہوت ہے اور اشہاد بھی استعمال ہوتی ہیں اور اس میں دلیل کے معنی میں اشاعت دلیل کے معنی میں تو اس کی جمع شواہد ہے ہاں جی شہوت جس کا جو ہے اشاعت ہاں گواہی کے معنی میں اس کے جمع اشحت آتا ہے شواہد آتا ہے یہ بولا ہے دلیل کے جماعت ہے تو یہ مختلف معنی جو ہے شہیدا سے اس کے شاہد کے معنیٰ کیا گواہ دیکھنے والا اور دلیل یہ معنی لغت القاموس و جدید جدید تقاربی لغت ہے اس میں, اس میں یہ معنی لکھا نمبر دو جو ہیں عربی ایک لغت مختار الصحا نامی عربی زبان میں لکھی ہوئی ایک لغات ہے اس میں بولتے ہیں شہید اشدن اے حضر یہ معنی کیا ہے یعنی شہیدہ شودن کی معنی حاضر ہونا یہ معنی کیا ہے جی حاضر ہونا معنی کیا ہے, ہے شہید شہوداً تو ایک معنی یہ بھی ہے حاضر ہونا کسی کے پاس یا سامنے حاضر ہونا ایک معنی یہ بھی کیا ہے اس کا ہاں جی تو یہ حاضر ہونے پہلے بھی معنی کیا تھا حاضر ہونا اور ادھر بھی عرب عربی لغت میں بھی اس کا لکھا ہے حاضر, حاضر معنی کیا اس کو معنی اردو ترجمہ میں حاضر ہونا کسی کے پاس یا سامنے حاضر ہونا یہ معنی ہے تو دعا میں آیا شاہدی ہاں جی شاہد آیا قطع ہو یا اے اللہ تو اس رحمت کے وسیلے سے اس رحمت کے برکت سے یعنی اپنے نگاہ رحمت سے شفقت سے اور احسان احسان کے مسئلے سے تو بلند کر دے تو ترقی دے تو اونچا کر دے کس چیز کو شاہدی اور شاہد کی مختلف معنی کہ اس کے سامنے رکھ کر اور شاہدی کے معنی جو ہے علامہ بشیر نے شاہد کو دنیاوی بلند مقام معنی ہے کہا میرے دنیاوی بلند مقام کو اونچا کر دے اور اور اللہ نتمی ہے کہ میرا دنیاوی مقام بلند رکھے طرف ہو بآ شادنِ میرے دنیوی مقام بلند رکھے ترجمہ کیا اور سعید خوشید عالم نے موجودہ مقام کا معنی کیا کیونکہ ویسے لہٰذا الفاظ فراقی معنی دیکھا جائے تو قریب ہے چونکہ موجودہ مقام یعنی جس وقت میں دنیا کے اندر ہوں اس کو موجودہ مقام کا تجمہ لکھا کیونکہ شاہد کے معنی حاضر کے معنی ویسے سے موجودہ کا معنی کیا علامہ نے اس کو جو ہے تھوڑا سا دورتر معنی کیا کہ دنیاوی مقام معنی کیا لفظی ترجمہ تو سیم ٹو سیم نہیں ہے الفاظ جو مختلف لغات آئے ان سے ایک معنی انہوں نے ایک مشترک معنی اخذ کیا ہے علام تجمہ کیا میرا دنیاوی مقام بلند رکھے طرف ہو بیا شاہدی ہاں جی اب لفظ کے اندر کوئی دنیا بنیا کا کوئی لفظ کچھ بھی نہیں ہے ہاں صرف شاہدی ہے اور شاہد کے میں نے لوگوں کو بتایا ہاں جی مختلف معنی خود شاہد کے معنی میں گواہ بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے شہور دلیل کے معنی بھی ہے ایک معنی دوسرا شہد یا شد واقف ہونا دیکھنے کے معنی میں اور حاضر ہونے کے معنی میں زیادہ تر نے لکھا ہے تو ان سارے معنی کو سامنے رکھا انہوں نے ایک مفہوم جو خود سے اخذ کیا ہے دعا سے مناسب ہیں یہ دعا سے مناسب اس میں کسی حد تک وہ لغوی معنی بھی اس میں کسی حد تک آ جائیں اور لیکن جو ہے مکمل وہ لغوی معنی بھی اس میں مزہ نہیں ہوا ہے انہوں نے کیا میرا دنیاوی مقام بلند رکھے علامہ خورشید کا تجمہ ہے با کا میرے موجودہ مقام کو بلند کر دے تو ان دونوں دو لغوی جو ترجمے ہیں ان سے قریب قریب معنی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور بندہ نے جو سمجھا وہ یہ تجمہ لیکن ان سے قریب ہے یعنی اے اللہ اس رحمت کے برکت وسیلے اور واسطے سے میرے موجودہ مقام و مرتبے کو بلند رکھے یہ کسی حد زیادہ قریب ہے چونکہ شاہد کے معنی حاضر کے معنی میں حاضر وہی موجود کے معنی میں تو میرے موجودہ جو ہے حالات مقام و مقام مرتبے کو بلند کر دے یا اس کا یہ تجمہ بھی ہو سکتا ہے اے اللہ اس رحمت کے برکت وسیلے سے میرے حاضر و ظاہر مقام کو بلند کر دے جو مقام ظاہر ہے سامنے ہے اور حاضر ہے اس کو تو بلند کر دی یہ تجمہ تو لفظ کے لفظی معنی سے بھی زیادہ قریف ہے یہ معنی ہاں جی لیکن مراد جو ہے اس دعا کا یہ ہے اللہ ہاں جی یہ تو لفظی تجمہ ہو گیا مراد وہ تعارف ہو بیاہ کا جہاں تک بندہ کو سمجھاتا ہے تعارف اور بیا شاعد کا مراد یہ ہے مراد جو اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں ذلیل و پس و خوار نہ کر دے بلکہ مجھے ظاہری و معنوی ہر لحاظ سے باعزت زندگی عطا کرے کیونکہ انسان کا شاہد موجودہ حالت کو اونچا کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ مجھے جو ہے اس دنیا میں ظاہر میری ظاہری مجھے ظاہری و معنوی ہر لحاظ سے باعزت زندگی عطا کرے ظاہری ظاہر لحاظ سے دنیا میں مالا مدا مطاح ہو انسان کے اندر اولاد ہو اچھے گھر بار ہو یا کسی اچھے عہدے پر ہو یہ سب ظاہری ہیں مانوی سے مراد یہ ساری دنیاوی نعمتیں رہنے کے ساتھ ساتھ کے کسی کا محتاج نہ ہو صاحب ایمان بھی ہے صاحب طغا بھی ہے اللہ کے متی اور فمام بندار بھی ہے تو اللہ سے ایسی مقام و منزلت کی دعا کریں بند مومن کہ اللہ جو ہے میری ظاہر بھی اچھا ہو کہ مادی طور پر بھی ہاں جی میں کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں معنوی طور پر بھی میں اللہ کا متی اور خمبردار ہوں کسی معصیت کا شکار نہ ہوں تو جہاں تو سمجھ میں ہے اس کا اصل مقصد یہ کہ اس دعا کے جو ہے کی مرادی ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں ذلیل و پس وخوار نہ کر دے بلکہ مجھے ظاہر و معنوی حر لحاظ سے باعث زندگی عطا کرے کہ میں اس دنیا میں ایک منوی وظاہری ہر لحاظ سے ایک باعزت و بلان مقام و منزلت و حیثیت کے ساتھ زندگی کے لمحات گزار سکوں ہاں جی یہ اس دعا کا اصل مقصد ہے جو مفہوم جو بندہ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور یقیناً جو ہے یہ دعا جو رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے ہر انسان اپنے لیے جو ہے اس دنیا میں عزت شرافت کی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں انسان کی فطرت میں ہے کوئی بھی دنیا میں ذلیل و خوار ہونا پس ہونا بے چارہ و مشکن ہونا کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہر کوئی یہ چاہتے ہے اس کی دنیاوی حالت بھی اچھی ہو اس کی معنوی حالت بھی اچھا ہو ہاں جی ہر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت شرافت کی زندگی کو ہی پسند کرتے ذلت و خواری کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس لیے جو اللہ سے یہ دعا فرماتا ہے کہ اللہ کی و بیاہ شاعری کہ اے اللہ جو ہے ہاں جی میرے اس اے اللہ اس رحمت کے برکت سے اور اس رحمت کے وسیلے اور واسطے سے میرے موجودہ مقام و منزلت اور میرے حاضر و ظاہر مقام منزلت کو بلند کر دے تو جو جامع ترجمہ ہے جو بندہ کی کچھ دن میں آیا وہ یہ دونوں ترجمہ ہیں ہاں جی اس کی روشنی میں یہ مختصر دعا کی توضیح آپ لوگوں کی مبارکام تک پہنچانے کی کوشش کیا اس سے جو معنی مفہوم بندہ خیر کے ذہن میں آتا ہے آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں میرے دعا ہے اللہ تبرک عالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ آخرت میں بھی عزت کے ساتھ زندگی دان توفیق ادا کرے اور اگر آپ قرانی دعا پر بھی غور کریں تو اس کا مطلب یہ رب نعت نہ فل دنیا حسن تو فل آخرت حسن اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہنسنا عطا کرے اور آحرد میں بھی ہنسنا کرے ہنسنا عطا کرے تو حسنہ کا دنیا میں ہنسنا کیا ہے اور وہ شام شد جو انسان کے دنیا میں عزت کا سب بن کے کہ دنیاوی وسائل ٹھیک ہو اچھے گھر ہو جو ہے خاندان ہو فیملی ہو اولاد یہ سارے دنیاوی حسنہ ہیں اور غریبی حسنہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے نظیم کل قیمت میں جو ہے اس کو جنت میں اللہ تعالی مقام و منزل اور جنت کا عظیم نعمتوں سے سرفراز کر تو یہ وہی اس دعا میں جو ہے طرف و شاہدی کے ذریعے سے انسان یہی یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں جو ہے ظاہری لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی ایک باعزت اور بلان مرتبہ زندگی کا عطا کرے تاکہ قیامت میں بھی میں کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی کامیابی سے زندگی گزار سکیں تو دعائیں پرور ہم سب کو جو ہے ان دعاؤں کی کو سمجھ کر خلوصے دل سے ان مقدس دعاؤں کو پڑھنے کے اللہ کے حضور میں ماننے کے توفیقہ فرم امین رب العالمین